ص اللہ صلی اللہ علیہ محمد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ صبح تمام سلام گرامی برادرہ سب کچھ بھی سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دس کتاب دعوت شریف میں سے درخت نمبر چار سو ہے چار سو شروع سے ابھی تک کے درست کی تعداد اور ایک سو انتیس جو ہے اوراد فتھیہ کا درخت نمبر ایک سو انتیس ہے جنگر میں تو اوراد فتھیہ میں سے جو ہے ہم لوگ لال اللہ اس کا حصہ اول ملک زبان میں لال اللہ نمبر اڑتالیس شروعات اور اس میں سے جو ہے اڑتالیس یہ تھا لا الہ الا اللہ لا شریک اللہ ہاں جی ان دو حصوں کا لا الہ اللہ وحدہ اس کے بھی لوگوں تک توڑی توضیع کے ساتھ پہنچا دیں اللہ شریک اللہ کی بھی توضیع ہو گئی اب آگے جو ہے آج کے درمیان دوسرا جملہ الملا الملک الحمد دوسرا اور تیسرا جملہ اللہ الملک الحمد ہاں جی ان دو جملوں کی توضیح دیکھتے ہیں پھر آگے وہ دیکھ کر آگے بڑھیں گے تو ان کی لغید و توضیحی اللّہ ہو یعنی اسی کے لیے ہے اسی کے ساتھ خاص ہے ہاں اسی کے لئے اسی کے خاص ہے کیا اے اسی کے ساتھ خاصے الملک یعنی حکومت اقتدار یہ معنی جو ہے قاموس جدید نامی لغت میں لکھا ہے ہاں جی ملک کے معنی حکومت اقتدار کے معنی میں, میں نے کہا اسی کے لیے ہے لاہو کے معنی اور اسی کے ساتھ حادثے کا تجربہ اس کیا ہے کیونکہ اصل میں عربی ادب کے لحاظ سے الملک الہو ہے یہ لہو پہلے بعد میں ہونے چاہیے لیکن جب اس کو مقدم کہتے ہیں کہ جس کا رتبا مقام بعد میں اس کو مقدم کریں تو وہاں پر جو ہے حصر کا فائدہ دیتا ہے انحصار کا فائدہ دیتا ہے خاص ہے مخصوص ہے فقط کے یہ مانی دیتے ہیں کیونکہ یہ لہو جار مجرور ہے اس کا تقدم جو ہے یہ جار مجرور کا تعلیم حصر کا فائدہ دیتی ہے اس وجہ سے میں نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ اسی کے ساتھ خاص ہے اسی کے لیے ہے لہو کے ایک معنیٰ اور اسی کے ساتھ خاص ہے لہو الملک ملک معنی حکومت اقتدار تو تجمہ یہ ہوا حکومت و اقتدار جو ہے حقیقی معنیٰ میں اسی کے لیے یعنی اللہ جل جلالو کے لیے خاص ہے جی حکومت و اقتدار اسی اللہ کے لیے خاص ہے یعنی اس کائنات کی حقیقی حکومت اس کائنات کی حقیقی بادشاہت اس کائنات کا حقیقی مالک اور بادشاہ حقیقی اللہ ہی ہے اور اسی کے ساتھ خاص حقیقی بادشاہ وہی ہیں اللہ ہے اسی لیے جس کو چاہیں تو تن ملک کا منتشا ہوتا جن ملک منتشا جس کو چاہے اللہ بادشاہ دیتے ہیں جس سے چاہے چھین لیتے ہیں ہاں جی تو چونکہ وہ مالک حقیقی اللہ ہے اللہ سے کوئی نہیں چھین سکتا ہے ہاں جی کیونکہ پوری کائنات کا مالک اللہ ہے اس کے حکومت اور حاکمیت بھی اللہ ہی کے حادمی ہے اس کے اقتدار اور حکومت بھی اللہ ہی کے آدمی ہے جس کو چائے عطا فرماتا ہے جس سے چائے چھن لیتا ہے اس کے اختیار میں ہے لہذا لاہور ملک یعنی حکومت اور اقتدار حقی معنیٰ میں صرف اسی کے لیے یعنی اسی کے لیے یعنی اللہ جل جلا جلا جلا کے ساتھ خاص ہے یہ لاہول ملک کے تھوڑے توزیوں ہو گئے الحمد و الحمد آگے پھر وہ کے معنی پھر اسی کے لیے خاص اسی کے لئے کے معنی الحمد ضدم ہاں یہ زم کے کا ضد ہے ہم جو ہے ضن ہم کی معنی تعریف اچھی تعریف ضم کے معنی کسی کے مذمت تو یہ بابِ فاہیمہ باب فاہیمہ یا فاہم کے باب سے حمید یا احمد یعنی حمید یا احمد ہمدن اس کا فعل ہے حمید ماضی یحمد مضارع ہمدن محتر یعنی تعریف کرنا اچھی تعریف کرنا تو اس میں جو الحمد کا جو اللہ الحمد ہاں جی دق سے تجمہ ہے, ہے الحمد و ضد الضم یعنی کہ الحمد ضم کا ضد ہے اور بابِ فیل یا فلوس ہیں جہم احمد و تعریف کر نمانا الحمد آم من الشکر ہاں جی یہ سب جو ہے بانی خطاب مختار الصح جو کہ عربی لغت ہے اس سے میں لکھ رہا ہوں تو وہاں پر ہیں الحمد ہے ام من الشکر حمد شکر سے عام ہے ہمیں شکر سے عام ہے یعنی ہر شکر حمد ہے لیکن ہر ہم شکر نہیں اس کا مطلب یہ ہے ہم شکر سے عام ہے مطلب کیا ہے ہر شکر حمد ہے لیکن ہر شکر ہر حمد شکر نہیں چونکہ ہمد کا دائرہ وسیع ہے کیونکہ شکر کسی نعمت کے بدلے میں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے کوئی نعمت ملتے ہیں اس کے بدلے میں شکر ہوتی ہے جی لیکن حمد کے لیے کسی نعمت کے بدلے میں ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ کسی میں کوئی کمال دیکھا تو اس کی تعریف کی جاتی ہے اگرچہ اس شخص کے اس وقت کمال سے تعریف کرنے والے کو ذاتی طور پر کوئی فائدہ نہ بھی پہنچا ہو ہاں جی جس کی آپ تعریف کریں اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہ بھی پہنچا ہو لیکن آپ ایسے شخص سے کہ آپ کے اندر کوئی حسد نہیں ہے بھگوت نہیں ہے کسی سے صاف دل انسان ہے تو کسی میں کوئی کمال دیکھتے ہیں تو اس کی ہمت کرنے لگتے ہیں اس کی مدسرائی کرتے ہیں اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں الودیت علیہ السلام پنجر پاک سے مولا علیہ علیہ السلام سے ہاں جی امویت سے صرف وہی لوگ حسد کریں گے ان سے کینا کریں گے جن کے دل میں ہاں جی جن میں تکبر ہو یا حقیقت کے سامنے ہاں جی میں ایک قسم کی جو ہے لچاجت ہو کہ بھائی میں نے میں نہ مانوں گا والی بات ہو ہاں جی یا وہ شخص جو ہے کمال سے نفرت کرنے والا ہو یا حاسد ہو تو عالبیت سے محبت نہیں کرے گا ورنہ ہر کمال پسند انسان جس کے فطرت سلیم ہو والبیت علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیں گے ہاں جی ان کے حالات زندگی جانیں گے تو ضرور محبت کریں گے یہ چیز ہے زیادہ حمد جو ہے شکر سے عام ہے ہر شکر شکر, شکر کسی نعمت کے بدلے میں ہوتی ہے لیکن حمد کے لیے کسی نعمت کے بدلے میں ہونا ضروری نہیں ہے کسی احسان کے بدلے میں بس کسی میں کوئی کمال دیکھا تو آپ اس کی سرائی کرتے ہیں اس کی تعریف کرتے ہیں اسی سے المحمد ہو لفظ حمد سے اس کی مادہ ہے الرزی کس رحصالمحمود وہ ایسی جس کی اچھی اچھی خصلتیں بہت زیادہ ہو محمد کا معنی جو آپ اور میرے پیارے نبی کا نام کرامی ہے اس کا لغت نمانے کی عالمی مختار اس سے عمل کا ہے کا سرخ خسال المحمد جس کی اچھی اچھی عادتیں صفات اخلاقیات یا خصلتیں بہت زیادہ محمد اسے کہا جاتا ہے جس کی اچھی خصلتیں و صفات بہت زیادہ اس لیے شاعر نے کہا ہے کہ حسن الجمیع و خصالی جو ہم ذکر میں پڑھتے ہیں نا حسن الجامع خصالی اللہ کے فا... نبی کے صفات میں بیان کرتے ہیں یعنی آپ وہ عظیم ہنسی ہیں جس کی تمام حصلتیں بہت خوبصورت ہیں بہت اچھے ہیں بہت پیاری ہیں آپ کی تمام صفات حضلتیں بہت اچھے اور بہت خوبصورت ہیں بہت پیاری ہیں حسن جمی خسالے اور کیوں نہیں آبی... وہ حبیب و نبی جس کے اللہ مداثرہ اس کے قرآن میں ہاں جی ہر ہر مقام پہ تو پھر اس اس کی خصلتیں اگر اچھے نہ تو پھر کس کا اللہ آپ کے نام مبارک اسم میں مسمہ ہیں آپ اسم میں ہے ہمیں آپ کا نام آپ کے اندر موجود پاکزہ بے نہایت صفتوں کی وجہ سے آپ کو اللہ نے محمد نام رکھا آپ کے تمام شفاقیں بہت اچھے ہیں ہاں سنا خصال اور خوبصورت اور نمبر دو تو یہ ساری معنی جو ہے خطاب مختار سے علیکم اور حمید یہ مدح ہمدن تعریف کرنا سراہنا ہے شکر کرنا اور اس طرح حامد و محمود شاکر شکر گزار تاریخ کو نندے یہ القاموس جدید میں لکھا ہے تو ترجمہ کیا ہے لاہ الملک و الحمد کا ترجمہ اور یہ حقیقی بادشاہت و اقتدار و سلطنت اسی کی ہے ہاں جی اللہ کی ہے اسے اللہ کے لئے تمام تعریفیں صرف اسی کے لئے ہیں وحمد این تو اب اسی نوتھی کی توضیح جو ہے لہ الملک و الحم کی تھوڑی سے توضیح جس میں لاہو میں نا آپ سے پہلے بتایا یہ جار مجور کا تقدم افادہ حصر دیتا یعنی اس کائنات کی بادشاہت تو صرف اللہ کے لئے ہے اس بعد کائنات کے بادشاہ تو صرف اللہ کے لاہ الملک ایسے ہی جو ولاحم میں بھی لہو مقدم ایسے ہی حقیقی تعریف بھی صرف اللہ کے لے ہیں کیونکہ حقیقی تعریف ہے کہ آپ جس چیز کی بھی تعریف کریں گے حق میں اللہ کی تعریف ہے کیونکہ کائنات میں جتنے بھی موجودات ہیں خواہ و ہو ہو انبیاء ہو اولیاء ہو آئمہ ہو حکمہ ہو فلسفر ہو ہاں جتنے بھی قابل سے قابل سائنسدان ہو ان کے اندر جتنے کمالات ہیں ان کو جو دماغ اللہ نے دیا ہے جو دماغ ہیں، وہ سب اللہ کا تھا کیا ہے ان کے پاس جتنے عروم ہے وہ بھی اللہ کا تھا کیا ہو جتنے کم الاتے بھی اللہ کیا۔ ہے لہذا جو ہے حقیقت میں تعریف صرف اللہ کے لئے باقی چیزوں کے جو ہیں ان کو اللہ نے عارضی تو پر جواتی تو پر اللہ کا عطا کردہ نعمتوں پہ ہم ان کے مداح کرتے ہیں حقیقت میں ان تمام صفات کا مالک جس طرح ہمارے ذات کا مالک اللہ عشین ہمیں پیدا کیا ہمارے صفات جو حقت میں اشین ہے ہمیں عطا کیا لہٰذا ایسے حقیقی تعریف صرف بھی صرف اللہ کے لئے چنانچہ قرآن باغ میں سنگڑوں آیات میں آیات ہیں جن سے واضح ہوتی ہے کہ بادشاہت اور حمد صرف اللہ کے لیے بادشاہت بھی اور حمد بھی تعریف بھی صرف اللہ کی ہیں حقیقی تعریف حقیقت میں جو ذات تعریف کے اللہ کے وہ اللہ ہے انہیں جی چیز آیات جو ہیں بطور ثبوت نقل چند حیات جو ہے چن, چن ایک آیات جو ہے بودھ آیات میں دو تین آیتیں جو ہیں آپ, آپ لوگوں کو چند آیات کو بطور ثبوت پیش کرتا ہوں کہ ہماری اس دعا کو کہ یہ قرآن دعا ہے قرآن سے معخر دعا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی علّہ میر کبیر علیہ السلام نے نقل کیا یعنی اولیہَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ ورد وظائف کو زبان رکھتے تھے چونکہ ان تک ہر ولی تک اللہ سے جس جو بھی ترخت کے سے وابستہ ہیں اور آ کے دن بے عدن علیہ السلام تعلی سے رسول اللہ تک پہنچے تو جو تعلیمات اور آثار رموز اور دعائیں اولیاء کے پاس ہوتے ہیں جو ہے جید بدن اپنے منشد کے ذریعے سے رسول اللہ تک پہنچے تو رسول اللہ سے ان کو پہنچ اور ان سے طالباً چار سو یا چار ہزار اولیاء سے میرے کبھی نے چونکہ بعد میں چار ہزار لکھے بعد نے چار جیسے میں نے اولاد فتح کے مقدمے میں بتایا کہ جو ہے امیر کا بینی نولیات سے یہ فضاد حاصل کر کے پھر یہ کتابی شکل دیا تو چنانچہ جو ہے ہمت تمام بادشاہت اللہ کے لئے بادشاہ عقیقی اللہ اور تمام تاریخیں اللہ کے لئے سلسلے میں جو ہے قرآن آیات جیسے نمبر جو ہے علم تالم الں اللّہ کو سماوات والا ہے کیا تو نہ ہی جانتا ہے بے شک جو ہے اللہ ہی کے لئے ہیں الح اللہ بے اللہ وہ ذات ہے اللہ ملک و سماوات والے جس کے لیے زمین اور آسمان کی بادشاہت صرف وہ اللہ کے لئے ثابت ہے یہ سورہ بغر عید نمبر ایک سو سات ہے نہیں کیا تمہیں اس بات کے علم نہیں ہے کہ بے شک آسمانوں اور زمین کے بادشاہت صرف اللہ کے لیے ہیں ہاں جی اس طرح جو ہے دوسری بات لاہ ملک سماوات والا سرحِ معاہدہ نمبر اٹھارہ میں یعنی اللہ ہی کے لیے خاص ہے آسمانوں اور زمین کے بادشاہت با حکومت تو ان دونوں آیتوں میں جو ہے بادشاہت صرف اللہ کے لیے ثابت کر رہے ہیں ہاں جی بادشاہت اسقول اللّہ مالک کے اس ساتھ میں بھی کہ میرا ابھی تمام بادشاہت کی کی حکومت اور اقتدار کا مالک اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے مالک الملک ہاں تمام باپ جو ہے اقتدار کا مالک اللہ کے ذات ہے پھر وہ جس کو چائے دے دیتا ہے جس سے چائے چھن لیتا ہے تو یہ دو آدمی بطر نمونہ پیش کیا جن میں جو ہیں بادشاہت اللہ کے ثابت ہے ہاں آتے تو وہ تھے وہ سب نو کریں گے تو حاصل موضوع سے نکل جائیں گے ہاں جی آگے الحمد حمد جو تمام تاریخیں اللہ کے لئے ہونے کے بارے میں جب سب اللہ ہم سب پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العٰن سورہ فاتحہ نمبر ہاں جی ایک ہے کہ تمام تعریفیں صرف اللہ کے لئے جو کہ تمام عالمین کا مالک ہے تمام عالمین کا رب ہے ہاں جی مالک ہے تو اس میں بھی توحید ہے الحمد علماء فرماتے ہیں یہ تمام تعریف کے معنی میں اس سے بھی یہ میں آتا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور جو کہ عالمین کا رب ہے اس طرح جو ہے سورہ تغاون عید نمبر تریسٹھ میں لہ الملک و الحمد اس میں دونوں جمع ہو گیا صرف اسی کے لیے ہیں ہاں جی بادشاہ صرف اسی ذات کا ہے اور تمام تعریفیں بھی صرف اسی کے ساتھ خاص ہے لاہ الم الک و الحمد ہاں تمام بادشاہ بھی اللہ کے لے تمام حکمت اور حاکمی دوسرے اللہ کے لے اس طرح پانچویں جو ہے کل الحمد ہاں جی اللہ کو حرمت حبیب آپ کہہ دو کل کہہ دو ہر مومن سے مخاطف ہے کہہ دو الحمد للہ تمام تعریفیں جو اللہ کے لے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے ساتھ ہے سر اسرا آئے نمبر ایک سو ہیں تو میرا ابیب کے ہیں جو کہ تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیں تو اس طرح کی آیات سے قرآن پاک پور ہے نہیں یعنی اس طرح کے آیات سے قرآن پاک پور حقیت میں, میں نے آپ کو صرف پانچ ہاتھیں ذکر کیا صرف بہت سے آیات تھے قرآن پاک میں جن سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لے ہیں اللہ ہی جو ہے حقیقی معنیٰ میں تعریف کے حقدار ہے لائق ہے مستحق ہیں اور جو ہے باقی سب کی تعریف اللہ کی دیوی نعمت پر کرتے ہیں بالحقیقت میں تعریف کا مالک اللہ ہے اور تمام بادشاہت کا مالک بھی کائنات کے اقتدار کا مالک حکومت و حاکمیت کا مالک بھی حقیقت میں اللہ ہی ہے ہاں جی اللہ سے کوئی حکومت نہیں چھین سکتا باقی سب سے اللہ چھن سکتے ہیں تو یہ ان سے اس حاقی حقیقت لہذا میں آپ بار, بار بار بتا رہا ہوں کہ ہماری دعائیں دعا بھی ہیں عقیدہ بھی ہے تمام دعائیں پہلے عقیدہ ہیں پھر دعائیں چونکہ جب آپ ایک چیز کو مانتے نہیں نوں اس کو پھر پکارتے کیسے ہیں پھر اسے سے کیسے کریں گے لہذا ہماری تمام دعائیں پہلے آپ کا عقیدہ ہیں ہاں جی اس پر آپ کا عقیدہ ہے مضبوط پھر آپ دعا کے طور پر اللہ کی کبھی اللہ کی تمجید کے طور پر جیسے کہ یہ الفاظ لہن ملک والا کبھی اللہ سے التماس و درخواست کی شکل میں آپ نے حاجتیں مانتے ہیں گناہوں سے معافی طلب کرتے ہیں کبھی اللہ کی تمجید ہے کبھی تحمید ہے کبھی تصبی ہے اور یہ سب حقیقت میں اللہ کے بارے میں مومن اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہیں پہلے لہٰذا ہماری تمام دعائیں ہمارا عقیدہ بھی ہیں اللہ کے بارے میں ہاں جی اس کے جو مفہوم پر ہمارا عقیدہ بھی ہیں وہ عقیدہ میں شامل ہے اور اس کو فی الحال دعا کی شکل میں ہاں جی اللہ تعالیٰ سے ہم مانتے ہیں اللہ کی کبھی تعریف کی شکل میں کبھی تصبیح کی شکل میں کبھی تغدیث کی شکل میں کبھی تنجیل کی شکل میں ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں کیونکہ وہ ذات اس تعریف کے مستحق ہیں حقدار ہے, ہے، لائق ہے وہی لائق ہیں لہٰذا اس طرح کے آیات سے قرآن پور ہے کہ اس کائنات کا بادشاہ صرف اور صرف اللہ ہے ہاں جی اور حاکم اللہ و صاحب اقتدار صرف اللہ ہے اور ہر طرح کی تعریف میں صرف اسی ذات اقداش کے لیے ہے تو یہ مختصر جو ہے اسے دو جملوں کی لاہ الملک و لحم کے مختصر توجہی جو اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کرتے ہیں ہاں جی اس کی تمجید اور تعریف میں ہے اور یہ دعا کے مقدس حصے میں تو انہیں چیزوں پر ہم غور و فکر کریں یقیناً اللہ سے ہماری محبت بڑھ جائے گا معرفات بڑھے گا اور محبت بڑھے گا جو صحت کا شوق پیدا ہو جائے گا اور یہی ہمارے نجات کا ذریعہ ہے میری دعا اللہ تعالیٰ ہمیں ان مقدس دعاؤں کو صحیح طریقے سے سمجھ کر جان کر ان کو ہم ہاں پوری عقیدت کے ساتھ پڑھتے رہنے کی توقع کرتی ہوں